الحمد رب سید اما بعد من بسم اللہ رب المین وسلام علیہ المسلیمات اللہ, اللہ, اللہ, اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چنل کے ناگرین مدنی چینل کا سلسلہ نغمات رضا لے کر ایک بار پھر حاضر ہے اعلیٰ حضرت کے بہت سارے کلام بڑے ہی نرالے بڑے ہی انوکھے ہیں کئی کلاموں میں آلہ حضرت نے مدینہ منورہ جانے کی تمنا مدینہ منورہ کی تڑپ ہمارے دلوں میں بڑائی ہے اور آج جو کلام ہم نے سننا ہے اعلیٰ حضرت نے اس میں ہمیں مدینے سے جدائی کا اگر موقع ملے تو انداز کیا ہونا چاہیے کس تڑپ اور کس فکر کا مظاہرہ کیا ہے اس کلام میں آلہ حضرت نے اور کیا شاندار ہمیں ذہن دیا ہے ہمیں عقل کے ناخن لینے کا بھی مشورہ دیا ہے اور ہمیں بہت ساری سوچیں بھی عطا کی ہیں کلام ہے پھر کے گلی گلی تباہ سب کی کھائے کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں؟ مجھے مجھے بھائیوں، تباہ کہتے ہیں ویران کو، سب کی یعنی تمام لوگوں کی یہاں مراد یہ ہے مجھے بٹے اسلامی بھائیوں شیر کا مطلب کیا بنتا ہے حضرت کی سمجھانا چاہتے ہیں کہ نبی پاک کے در کو چھوڑ کر دنیا بھر کی ٹھوکرے کیوں کھا رہے ہو کیوں گلی گلی جا کر تباہ و برباد ہو رہے ہو نبی پاک کے در پر پڑے رہو پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں کیونکہ جو سرکار علیہ اسرات اسلام کے در سے منہ موڑتا ہے پھر وہ تباہ و بربادی ہوتا ہے پھر وہ گلی گلی جا کر خوار ہوتا ہے جو دامن مستفی کو تھام لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو آلہد رت لکھتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں یعنی نبی پاک کے دامن کو چھوڑ کر کہاں جائیں یہ بھی براد ہو سکتی ہے اور دوسرا این مدینہ منورہ ہی کی بات ہے کہ مدینہ چھوڑ کر ہم کہاں جائیں کیونکہ مدینے کے علاوہ جو ہے جو سچا عاشق رسول ہے وہ جانتا ہے کہ ٹھوکرے کرے کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑھ حضرت لکھتے ہیں نا ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑھ رہو, رہو کا فلا تو اے رضا او گیا آخر گیا تو بس مدینے پہنچ گئے تو کہیں اور مت جائیے وہاں اور اگر وہاں سے جانا بھی پڑے تو کیفیات ایسی ہو کہ بس دل و دماغ مدینے ہی میں رہے اعلی حضرت اپنے ہی ایک اور مکتے میں لکھتے ہیں نا جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تو میٹھی میٹھی سلائی وہ یہ شیر پڑھنے سے پہلے میں ایک اور بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں دل کو جو عقل دے خدا عقل تو لوگ کہتے ہیں دماغ میں ہوتی ہے اعلی حضرت دل کو عقل کی بات کیوں کر رہے ہیں کیونکہ سچی بات یہ امام علیہ السنت بات ہی دل سے کرتے ہیں تذکرہ ہی دل کا کرتے ہیں اور بڑی باریک بات ہے ایک شاعر لکھتے ہیں نا والوں کے نصیبوں میں کہاں زوک جنوں عشق والے ہیں ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں تو بہت ساری باتیں دل سے سوچنے والی ہوتی ہیں ہر چیز دماغ سے کیلکولیٹ کر کے چلنے والی نہیں ہوتی ہے جب بات در مصطفیٰ کی ہو جب بات نبی پاک علیہ اصلاۃ وسلام پر کچھ قربان کرنے کی ہو تو پھر بات دل سے کی جاتی ہے تو اعلیٰ حضرت دل کو جو عقل دے خدا یا اللہ میرے دل کو وہ والی عقل دے دے کہ بس نبی پاک کے در پر پڑا رہے اور اور کہیں جانے کی بات نہ کرے کیا بات ہے الا حضرت کی لکھتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھو کریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں پھر کے گلی گلی تبا ٹھوکریں سب Sunday اگلا شیر ذرا سنیے لکھتے ہیں رخصت کافلا کا شور غش سے ہمیں کیوں جگائے جب منورہ سے کافلے کی رخصت کا وقت ہوتا ہے کچھ لوگ تو سامان باندھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے دلوں پر قیامت کا منظر ہوتا ہے یہ سامان کیوں باندھا جا رہا ہے یہ،, یہ تیاری کہاں کی کی جا رہی ہے مدینہ چھوڑنے کی تیاری آقا کا در چھوڑنے کی تیاری شاعر لکھتے ہیں نا تیبا سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے ایسا لگا کہ روح بدن سے نکل گئی اسی کیفیت کے بارے میں بتا رہے کافلہ کا شور کافلے والوں کا جو یہ واپسی کا شور ہے نا غش سے یعنی رخصت کافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں ہمیں کوئی کیوں نیند سے اٹھائے کیوں مدوشی سے اٹھائے مدینے سے جانے کی بات کا اتنا شور کیوں مچ رہا ہے کہتے ہیں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں ہم تو چین کی نیند نبی پاک کے در پر سو رہے ہیں آقا کے قدموں میں پہنچے ہیں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ٹھکانے پر آگئے ہیں تو اب کافلے والے واپسی کی بات نہ کرو نبی پاک کے در سے رخصت کی بات نہ کرو میں مشورہ بھی دوں گا مدری چر کے ناظرین سے اللہ کریم آپ کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے لیکن جب مدنی کافلے کی آپ کے سفر کے اختتامی وقت ہو یہ کلام ضرور وہاں پڑیے گا آنکھوں سے آنسو رکیں گے نہیں اور ایک کیفیت بن جائے گی کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ آلہ حضرت نے بھی رخصت مدینہ کے وقت اس کلام کو لکھا لکھتے ہیں رخصت کا, کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں رخصت کا, کا شور غش سے ہمیں رخ ست کا فی اللہ کش سے ہمیں, سے بش ہمیں بش اٹھا, بش اٹھا بش کیوں بش سوتے ہمل قسم سوتے ہمل قسم جا جائے کیوں دل کو جو اکل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جان کیوں ہے بہت خوبصورت کلام اور بڑا خوبصورت شیر دیکھتے ہیں بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو روئے جو اب نصیب کو چین کہو گوائے کیوں؟ حضرت سمجھا رہے ہیں کہ جا رہے ہو ہونا تو جلدی آنے کی بات نہ کرنا نبی یہ پارک پر بار کہتے کوئی بوجھ نہیں ہے پیارے آکا تو غلاموں پر بڑے مہربان ہے بلکہ خود بلا رہے ہیں منزار کبری و جبت لہو شفاتی یہ ہم ہی نکمے ہیں جو مدینہ چھوڑ کر آ جاتے ہیں ورنہ وہاں کوئی آکا پر بوجھ نہیں وہ تو ساری دنیا کو پال رہے ہیں آپ کو بھی پالتے غریب کو بھی پالتے جو جاتا اسے اپنے پاس رکھیں بلکہ اب نبی پاک کی احادیث میں تو یہ ترغیب موجود ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفات کروں آقا خود فرماتے مدینے کی گرمی پہ صبر کرنے والے کو نبی پاک علیہ سرات اسلام نے بشارتوں سے نوازا مدینے کی سختی پر صبر کرنے والوں کو نبی پاک نے بشارتوں سے نوازا گویا پیارے آقا علیہ سرات اسلام کی رضا اس میں ہے کہ ہم مدینے جائیں تو وہی رہیں جتنا ہو سکے آکا کے قدموں میں وقت گزاریں لوگ کہتے ہیں کہ بس جناب بہت ہو گیا اب واپس کی بات کرو نہیں پیارے آقا پر بار نہیں ہے کوئی وہ تو کریم ہے ساری دنیا کاندی ہے خیرات مدینے دی تو الحمد آقا کے در سے سب کو بٹتا ہے اب ہم جب چھوڑ کر آ جاتے ہیں تو خود ہی ہم ہو جاتے ہیں خود ہی پھر چین اپنا گواہ بیٹھتے ہیں تو اکاش رب کریم ہمیں مدینے کی ایسی حاضری عطا فرمائے کہ بس ہم وہیں کے ہو کر رہ جائیں اعلی درخت لکھتے ہیں تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو روئیں جو اب نصیب کو چین کہو گوائے کیوں پارے نتے حبیب سیب کو روئے جو ن کو چین کہو نصیب کو چین اس شیر میں ایک بڑی نصیبوں کو اللہ کیوں آ گئے کل بحران کی تسکی وہی رہ گئی دل وہی رہ گیا جاں وہی رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی واقعی مدینے سے آنے کے بعد ایسا لگتا ہے اپنا بہت کچھ وہاں چھوڑ آئے ہیں اور کاش کیفیت ہمیشہ بنی رہے بہت خوبصورت شاعر ہے لکھتے ہیں نا جان و دل چھوڑ آیا ہوں یہ کہہ کر آزم آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے اب ذرا شیر کو سنیے گا رو نصیب کو روئے جو اسلامی بھائیوں اب ذرا اگلا شعر سنیے گا آلہ حضرت لکھتے ہیں یادِ حضور کی قسم غفلتِ عیش ہے ستم خوب ہیں قیدِ غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں اللہ ہوگا نہیں یہ کس یاد کی بات ہو رہی ہے کون سی پیارے آقا کی یاد ہے پہلے کچھ مشکل معنی کے معنی سمجھ لیجئے غفلت سے ہی ہاں مراد لا پروائی ہے عیش سے مراد آرام و سکون ہے ستم سے مراد ظلم ہے اچھا قید گرفتار اور غم کو تو آپ سمجھتے ہیں رنج و غم اب آل حضرت امام علیہ سنت لکھتے ہیں کہ یاد حضور کی قسم نبی پاک علیہ سرات اسلام کی وہ یادیں جو آپ نے امت کے غم میں آنسو بہائے رات رات بھر عبادت کرتے رہے طویل قیام کرتے رہے یادگاری امت میں سجدے کرتے رہے آنسو بہاتے رہے آل حضرت کہتے ہیں کہ نبی پاک کی اس امت کی یاد کی قسم ایسے نبی جنہوں نے ہمیں یاد کیا اب ہم غفلت میں رہے اب ہم ایسی عشرت میں رہیں اب نبی پاک کو بھول جائیں ان کی سنتوں سے دور ان کے ان کے احکامات سے دور رہیں یہ تو بڑا ستم ہے یہ تو ظلم ہے یادے حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم پھر اعلی حضرت لکھتے ہیں خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں اگر نبی پاک کی ہمیں بھی محبت کی قید مل جائے پیارے آقا کے عشق کی ہم بھی قیدی بن جائے تو پھر ہمیں چھٹنا نہیں ہے ہم تو اس جال میں بندھے رہنا چاہتے ہیں نبی پاک کے عشق میں قید رہنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ قید بھی بڑی نرالی ہے علامہ حضرت ایک جگہ لکھتے ہیں نا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے تو اللہ کا اللہ کریم ہمیں بھی نبی پاک کے عشق کا قیدی بنا دے نبی پاک کو ہمیشہ یاد رکھنے والا بنائے غفلتِ عیش میں ایسے نہ پڑ جائیں کہ پیارے آقا ہی کو بھول جائیں اے میرے بیچ اسلائی بھائیوں بڑی خوبصورت بات ہے اللہ کرے دل اتر جائے علامہ حضرت لکھتے ہیں یادِ حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم خوب ہیں کی غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں یا کی گور کی کسو غفلتے ستم یا دے گور کی کسم غفلت See, Tom, and اگلا شعر سبحان اللہ نبی پاک کشان کریمی کا یاد دلاتا ہے دیکھتے ہیں دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی چھائی ہے اب تو چھاؤنی حشر ہی آنا جائے کیوں تیرا مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ لیں حضرت یعنی بزرگ غنی معنی مالدار چھاؤنی یہ اس سے مراج جو ہے وہ کیمپ بھی ہوتا ہے اور چھپڑ لگا کر کوئی بیٹھ جائے کو ایک وقت نہ ٹھکانہ بنا لے اس کو بھی چھاؤنی کہتے ہیں اب اعلی حضرت حشر کہتے ہیں قیامت کو امام عشق محمد تعالی حضرت کا کچھ اس طرح کا یوں سمجھیے کہ شیر کا مطلب بنتا ہے کہ نبی پاک کا جود و سخا فضل و عطا دیکھ کر مانگتے دنیا بھر سے نبی پاک کے قدموں میں حاضر ہوتے ہیں اور کچھ تو ایسے جمع ہو جاتے ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے یہیں ڈیرے لگا لیے ہیں یہی اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے چھاؤنی بنا لی اور ایسا ڈیرہ لگایا ہے کہ اب قیامت ہی کیوں نہ آ جائے ہم نے یہاں سے اٹھ کر نہیں جانا شاعر لکھتا ہے نا تیرا منگتا در بدر جائے تیری دہلیز پر ہی مر جائے بس اب کہیں نہیں جانا ایک اور جگہ آزرتی ہی لکھتے ہیں ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں اب اس شیر کو ذرا سمجھیے گا کہ نبی پاک کے در کی اتا وہ ہے کہ بس فقیروں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں اب قیامت آتی ہے تو آ جائے ہم نے اٹھ کر کہیں نہیں جانا سبحان اللہ لکھتے ہیں دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی چھائی ہے اب تو چھاؤنی حشر ہی آنا جائے کیوں دیکھ کے حسرت غنی حشریا ن جا کیوں چھائی ہے تو حشر ہی تجر اللہ میٹھے میٹھے اسلائی اگلا شیر اگر اس کو اس کلام کی جان کہا جائے تو غلط نہ ہوگا خوبصورت تمنا ہے لکھتے ہیں جان ہے مستفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز اٹھائے کیوں سبحان اللہ اس کی ذرا مشکل معنی پہلے سمجھ لیتے ہیں فضو کہتے ہیں زیادتی کو زیادہ کرنے کو اچھا درد تکلیف کے لیے استعمال ہوتا ہے نازے دوا کیا ہے علاج کا نخرا یعنی دوا کا ناز اللہ اللہ اللہ, اللہ. آل حضرت کیا لکھتے ہیں ذرا سمجھیے گا اس شعر میں کہ نبی پاک علیہ سلاط اسلام کی جو محبت ہے نا وہ ہماری جان ہے اور سچی بات یہ تو جان ایمان بھی ہے نبی پاک علیہ میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی والد اس کی اولاد اور اس کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو گویا ایمان کی جان ہے نبی پاک سے محبت کا تو بات اہل کہہ رہے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا اللہ اس میں اور روز بروز بر برکت عطا فرمائے ترقی عطا فرمائے رکے نہیں یہ سلسلہ بس بڑھتا رہے اور کیا خوبصورت بات ہے بڑی گہری بات ہے کہتے جس کو ہو درد کا مزہ درد کا مزہ بھی کسی کو آتا ہے مگر احلہ حضرت یہی تو سمجھاتے ہیں کہ یہ وہ درد ہے یہ عشق کی وہ آگ ہے یہ وہ تڑپ ہے جس کا مزہ ہی نہیں ہے ہم تو چاہتے یہ درد اور بڑھتا رہے ہم فنا ہو جائیں ہیں جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں جس کو درد میں مزہ آ رہا وہ دوا نہیں پیتا دوا وہ استعمال کرتا ہے جو درد سے جان چھڑانا چاہتا ہے علحضرت کہتے ہیں میں کیوں دوا اٹھاؤں میں دوا کے ناس کیوں اٹھاؤں میں تو چاہتا ہوں یہ درد بڑھتا رہے میں تو دعا کر رہا ہوں اللہ سے کہ یا اللہ میرے عشق میں میری تڑپ میں اور برکت عطا فرما سبحان اللہ ایک اور جگہ اسی طرح کی بات برادر اعلی حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرارا بڑی کمال کی بات ہے ذرا غور کیجیے گا دل کو درد بھی چاہیے اور کہتے ہیں وہ سکون دے الہی یعنی یہ جو درد ہے وہ بڑا پرسکون ہے اور میری بے قراریوں کو نہ کبھی کرا رہا ہے یہ خاندان اعلی حضرت کا شاندار انداز ہے کہ نبی پاک کے عشق کا درد مانگ رہے ہیں اللہ ہمیں بھی ایسا عشق نصیب فرمائے اعلی حضرت لکھتے ہیں جان ہے عشق مصطفی روز فزو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں جانے گی مو مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جانے گئی مو صفع کرے روز فضو کرے خدا جس کو جس کو مزا جس کو دل دکھا مسا ن سے تباہ اٹھا کیوں جس کو جس ہو دل دکھا مساہ جس کو ہو دے دکھا مزا نازے دوا جائے کیوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ اب اپنے غم کی کیفیت بہار سے کہہ رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں ہم تو ہیں آپ دل فگار غم میں ہسی ہے ناگوار چیڑ کے گل کو نو بہار خون ہمیں رلائے کیوں یہاں پہلے کچھ مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیں آپ یعنی خود ہی دل فگار یعنی زخمی دل ناگوار یعنی نامناسب نو نا بہار یعنی موسم بہار یعنی اعلی حضرت موسم بہار سے کہتے ہیں کہ اے موسم بہار ہم تو پہلے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ کے ہجر و فراق میں دل زخمی کیے بیٹھے ہیں اور اپ جب دل غمگین ہونا تو اس غمگینی کی حالت میں ہنسی مذاق اچھا نہیں لگتا تو اے موسم بہار کیوں پھولوں کو چھید کر ہمارے غم میں مزید اضافہ کر رہا ہے ہمیں خون کے آنسو رلا رہا ہے کہ ابھی تو نبی کی یاد تڑپا رہی ہے اور بہار کا موسم آتا ہے تو گویا پھول مسکرانے لگتے ہیں تو الا حضرت کہتے ہیں کہ یہ مسکرانے کا وقت نہیں ہے تم نئے نئے پھولوں کو یوں سمجھو کہ موسم بہار چھیڑ کر خوشی کا سما پیدا کر رہے ہو لیکن میرا دل تو خون کے آنسو رو رہا ہے کیونکہ فراق مدینہ میں نبی پاک کے غم میں میں تڑپ رہا ہوں یہ عجیب کیفیت ہے کہ کہیں تو اعلی حضرت پھولوں کو دیکھ کر بھی نبی پاک کی یاد میں گم ہو جاتے ہیں کہ انہی کی بو مایا سمن ہے انہیں کا جلوہ چمن چمن ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں ہے اور کبھی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ باہر سے کہتے ہیں ہم تو ہیں آپ دل فگار غم میں ہنسی ہے نا گوار چھیڑ کے گل کو نو بہار خون ہمیں رلائے کیوں ہم دل فگار غم میں غسی مسلمی بھائیو ہم ذرا شعر سنیے گا علادات لکھتے ہیں اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں یہاں پہ کچھ مشکل الفاظ کے معنی بھی سمجھ لیں عادت سگ یعنی آپ کے در کے غلام کی جو عادت ہے یہاں مراد یہ بگڑ گئی یعنی عادت خراب ہو گئی ہے اور لقمہ تر یعنی ترنے والا علادات کچھ اس طرح کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے میرے آقا آپ نے بڑی کرم نوازی کی ہے بڑی رحمتیں کی ہے اپنے خر... اپنے غلام کو آپ ہی نے پالا ہے یہاں تک پہنچایا ہے اتنی آسانیاں آپ کے کرم سے ہو گئی ہیں تو اب عادت خراب ہو گئی ہے آرام سے رہنے کی آپ کی کرم نوازیوں اور آپ کے ٹکڑے کھانے کی تو اب ان نعمتوں کو اب ان برکتوں کو مجھ سے دور نہ کیجیے گا کہیں یہ عزتیں نہ چلی جائیں کہیں یہ نعمتیں دور نہ ہو جائیں کہیں میں زوال نعمت میں مبتلا نہ ہو جاؤں آپ نے جب پہلے بھی اپنے گدا کو اپنے فقیر کو اتنا پالا ہے اتنا نوازا ہے تو یہ کرم نوازی جاری رکھیے گا بڑا خوبصورت انداز ہے حضرت کا مصطفیٰ صلی اللہ میں التجا کرنے کا ایک اور کلام میں بھی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اسی طرح کی بات اس میں ہے کہ اب تو نہ روک اے غنی سگ بگڑ گئی میرے کریم پہلے ہی لکمائے تر کھلائے کیوں اب تو نہ رو کے کو جو آکل دے خدا دل کو جو اکل دے خدا تیری گلی سے جا کیوں کاش اس کلام کے صدقے ہمیں مدینہ پاک کی جلدی جلدی بعد اب حاضری بھی نصیب ہو اور پھر تیری گلی سے جائے کیوں پھر وہیں رہیں آقا کے قدموں کی برکتیں لوٹتے رہیں کلام رضا سنتے رہیے مدنی چینل دیکھتے رہیے عشق رسول کے جام بھر بھر کر مدنی چینل ہم سب کے گھروں تک پہنچا رہا ہے اگلے سلسلے میں ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم